اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی صورت الرحمن اور رحمان علام القرآن خلق الانسان علامہ بیان صدق اللہ العظیم طبی شرحی صدری وحلسانی خیر عامین میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت خوبصورت صورت سورت الرحمان سے چار آیات تلاوت کی ہے نبی کا فرمان ملتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا سو نفل پڑھنے سے بہتر ہے چار آیات میں نے تلاوت کی ہے اور ان اللہ تعالیٰ آپ کے سعود الرحمان کی یہی چار آیات گرامیٹیکلی انال سمجھ کر پڑھیں گے اور چار سو نفل کے برابر ثواب حاصل کریں ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں مزید سی ابواب میں دوسرا باپ شروع کرنا پڑے گا اور دوسرے باپ کا نام ہے تفعیل عید ٹھیک یہ باپ کا نام ہے پہلے باپ کا کیا نام تھا افعال ٹھیک ہے افعال آپ خالی کہہ سکتے ہیں دوسرا باپ ہے تفعیل پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے باپ کے نام کے جو لیٹرز ہیں ان کو نمبر دینا ہے فار نمبر ون فا نمبر ٹو این نمبر تھری یا نمبر چار اور لام نمبر پانچ گویا تفیل کا لفظ جو ہے اپنے اندر پانچ روف لیے ہوئے حسن ان پانچ روف میں فا ای اور لام کس پوزیشن پر پڑے دو تین اور پانچ پر پڑے اب آپ نے دو تین اور پانچ حروف کی جگہ چھوڑ کر جو باقی بچا ہے وہ لیتا ہے okay, کیا بچا ہے باقی تاز اپر والا باقی حرکت بچی ہے این کی حرکت بچی ہے یا پورا بچی ہے سکون کے ساتھ اور سنمین بچی ہے تین لیڈرے سے بچے نا ٹھیک ہے اب ان تین خالی جگہوں پہ ہم نے تین حروف ڈال کے تو تفیل کا لفظ بولنے کی کوشش کرنی ہے صحیح بسر میں ایک لفظ بول دیتا ہوں پھر اس کے بعد ان تعالی آپ لائن لگا دیں گے سواد دال اور کاف کو میں یہاں پر رکھتا ہوں کیا بن گیا تصدیق تصدیق کے مان آتے ہیں تصدیق آپ ٹھیک ہے تصدیق کرنا سچا قرار دینا ٹھیک <تصدیق> ہے جب کوئی آفیسر آپ کے فارم کو اٹیسٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تصدیق ہوگی اس نے سچا قرار دے دیا کہ یہ سچی ہے تو تصدیق سے پہلے چلا آپ کو یہ تفیل کا لفظ ہے تو ریزلٹ نکلا کہ آپ نے شروع میں تا ضرور بولنی ہے زبر کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو بھی لفظ بولنا ہے اس میں پانچ حروف ہی ہونی چاہیے جس میں تا اور یا جو ہے یہ فکسڈ ہے یہ فکسڈ ہے باقی آپ جو مرضی بول رہے ہیں جی تعلیم ایکسیلنٹ تعلیم کے رول ایڈریس نام ایل سے تعلیم جی तफसील वेरी गुड तफसी रूल एट्रेस सांजील तंजील तंजील के रूल एड्रेस रहा एक, एक करके जी नून जा और लाम तंजील सही जी, जी जी तामीर एक्सीलेंट तामीर के रूल एड्रेस अबरहमान आन मीम और राक्म की तामील تلخیص ویری گڈ تفریح گڈ تفریح کے روٹنا گز پا را اور کا فرق سے ہوتا ہے تفریح جی؟ تمہید, تمہید. تفہیم افہام و تفہیم افہام افال تفہیم تفیم تفسیر تعظیم تقریم تقدیم ترتیب تکبیر ایکسلینٹ تکبیر کافریح چٹی اور تفریح ٹھیک ہے ریسیس ہو یا چھٹی تقریب تخریب تقریب تشکیل जमात की तिश्ल हो गई ताबीर खाब की ताबीर है तस्वीर कह रहे हो अच्छा हाँ <laughs> भाई अब्दुल्ला फिर ना, नाम नहीं आया तस्वीर एक्सलेंट तस رس بی اچھا رفظ میں لکھوں گا یہاں پہ رس بی کے رول ریٹرس کیا ہیں عبداللہ سین با اور ہسلیم سر خم تسلیم اسلام تسلیم تطبیق بی کو کتنا مشکل تدبیر تقدیر تقدیر کے تک دیر تقدیر, تقدیر لیٹرز؟ <سطور> آه, دال اور لیٹر ایک لفظ لکھوا دے تک ترمیم دو میم تابیر لاسٹ میں کلاس میں آئی نا وہاں پہ تفیل کا پہلا ہی لفظ آیا تدفیم کہ اللہ خیر پھر تجحز آیا <laughs> تجہیز و تقفین اب دیکھیے کتنے لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں پڑھتے ہیں تو اب آپ کو پتا چلنا شروع ہو گیا بابے تفیل کا لفظ ہے یہ ٹھیک ہے جیسا کہ بابے فلادا منڈا تو اب کو یہ ہونا چاہیے کا یا باب تخیل کا لفظ ہے اوکے تمہید تجویز ٹھیک ہے تمرین مشق کہتے ہیں تمرین ترتیب تقریب تملیک ترسیل ٹھیک ہے تہذیب ترمیم تنویر تحریم تنویر سمجھ آ گیا نا باب تفیل بہت ہے بہت ہے اچھا اب ہم آ رہے ہیں کہ باب تفیل جب آپ نے پہچان لیا لفظ اس کا ماضی کیسے بنا دیا کا ماضی کیسے کا ماضی بنانے کا اتنا آسان طریقہ ہے کہ میں آپ کو اس کے تفیل نام سے نہیں بنواؤں گا بلکہ آپ کو ڈائریکٹ بتا دوں گا کہ آپ نے ناٹرس لکھ لے ٹھیک فائن نام پہلے تو میں نے فالوے سے ہٹوایا تھا نا اب اس کا میں دوسری آسان اس کا آسان بن جاتا تھا اس لیے فائن نام لکھے تین روٹ درمیان والے ہر پہ شرڈ ہیں یہ شر بتائے گی کہ درمیان والا حرف ایک مرتبہ ہے ٹھیک اور اب اس کو ماضی کی آخری حرف زبر پہلا حرف زبر درمیان میں بھی زبر فا فا یہ بہت آسان تھا تفیل کا ماضی فا تفیل کا ماضی فا تصدیق کا ماضی صدقہ وہ تین رول نا ان کو لے کے درمیان پہ شد ڈال کے صدقہ کا تعلیم کا معذ علام تفصیل کا حسلہ تفصیل تنزیل نزلہ تنزیل نزلہ تعمیر امرا تفریق فرقہ تکبیر تسبیح تصوی السماوات و ما سماوا بھی تقدیر قدرا قدرا اللہ قدرا فہدا اللہ قدرا جس نے تقدیر بنائی ٹھیک ہے قدرا تکریم قرامہ یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا ماضی بھی ساتھ بنا لیں پھر آیات کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ آئے گا آپ کو ماضی لکھے لکھ لیجیے حرکات کے بغیر صحیح شروع میں کیا ڈالنا علامت گزارے یار حرکات کی طرف آ جائیں گزارے میں مزارے میں آخری یار علامت گزارے زبر کے ساتھ ہوتی ہے افعال نے آ کے رول توڑا پیش آئی نے بھی اسے فالو کیا پیش لیکن آئن کلمہ پہ زیر آگے ساتھی زبر نہیں ڈالی ورنہ ٹھیک ہے اور ماضی میں فاص زبر والا ہے زبر والا فا صدقہ یو سدو الما یو الم فصلہ یو فصلو نزلازلو امرا یو امیرو فرق یو فریکو کبراہ قدر جو قدر کرا میک ٹھیک ہے کا اچھا جی صدقہ صدقہ صدقو کتا سدکنا صدقنا صدقتہ صدقتما صدقتم سدکتی سدک تدنا سدو سدکنا میں نے تصدیق کر دی میں نے حامد کی تصدیق کر دی سدو ہامدن جو سدیک سدیکانی جو تو سدیک تو سدیکانی جو سدیک نا تو سدیکانی تو سدیک تو صددکینا تو صدکانے تو صدکنا تو صدکو نصدق فصلا فصلا فصلو فسلت فسلتا فسلنا فسلتا فصلتما فصلتما یو فصلو فصلتما سب یہ سب بھو سب سب یہ سب आदि सब You हो सब لام جب آپ تفیل میں جاتا ہے تو ڈکشے بتائے گی تعلیم کے معنی ہوتے ہیں سکھانا ٹھیک ہے ورنہ تعلیم سن کے آپ کے ذہن میں معنی نہیں آتا پتہ سیکھنا ہے کہ کیا ہے ڈکشے نے بتایا کہ اس کے معنی ہے سکھانا ٹو ٹیچ علامہ کیا معنی ہے سکھانا ٹھیک ہے تعلیم کے مانا سکھانا کے عربی زبان میں تفیل سے جب این لامیم آتا ہے تو سب اس, اس کے معنی ہوتے ہیں سکھانا سکھانا اگر ہم تھوڑا سا اردو میں غور کریں ہم نے خیر لازم اور متعدی پڑھا نا لازم ہوتا ہے جس کا مفول نہیں آتا اور متعدی جس کا مفول آتا ہے کس کا مفول آتا ہے کس کا نہیں آتا یہ ہم کیسے پتا کرتے ہیں نے سے ماضی میں اس لفظ کو رکھتے ہیں اور پہلا جملہ بناتے ہیں اگر نے آجے جائے تو لازم نہیں ہوتا متعدی ہوتا ہے اور اگر نے نہیں آتا ہے تو لازم ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا جی سکھانا اس کو پہلے جملے میں رکھے ماضی کے اس نے سکھایا میں آ اس مطلب متعدی ہے اس کا مفول آیا کرتا ہے میں کہتا ہوں اس نے زید کو سکھایا زید کو سکھایا تو زید مفول آ نا لیکن ابھی بھی انکمپلیٹ بات ہے کیا سکھایا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فیل ہے اس کے بھی دو مفول آتے ہیں انگریزی میں ہی ٹاٹ زیاد, اسے زیاد کو انگلیش سکھائی فالو نا تو زید بھی ہے انگلش بھی مفول ہے تو گویا یہ ایک ایسا فیل ہے جس کے دو مفول آتے ہیں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم سورت الرحمان کی ابتدائی چار آیات گریمیٹیکلی انال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں میں جی اللہ مجھے ذرا بتائیے پہچان کر کے ماضی ہے ماضی تھرڈ سیکنڈ فرسٹ تھرڈ مزکر مونس مزکر واحد مسنا جمع پہلے ہی لفظ ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے علامہ دو میں سے یا بارہ میں سے دو میں سے ہے دو میں سے ہے تو اس کا اس کا فائل آگے آ سکتا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا تو اس وقت ہم اس کے اندر جو ہوا ہے اسے ہی فائل بنا دیں گے کہیں گے اس نے سکھایا اللہ اس نے سکھایا اللہ اللہ اب اس کو میں نے ظاہر کر دیا اللہ نے سکھایا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی جتنے بھی نام ہیں سب اللہ کے صفاتی نام ٹھیک ہے نا اکثر آپ کو مصحف میں لکھے ملتے ہیں سو کے قریب ننانوے سو ٹھیک ہے نا یہ جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں نا ان میں اللہ کے دو نام ایسے ہیں جو رحمت سے نکلے ہیں جو ہماری بسم اللہ میں ہے ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم الرحمن الرحیم ان دونوں میں رحمت ہے رحمان میں رحمت میں جوش ہے ایسا جوش جیسا سمندر کے پانی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آتا ہے سمندر ایسے رحیم نام میں رحمت میں دوام ہے تسلسل ہے جیسے دریا کے پانی میں ہوتا ہے روانی سمجھ آ نا الرحمان اس کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو وہ کسی طائب کو کتے کو پانی پلانے بھی بخش دیتے ہیں جوش مارا اسے پسند آگے بات اسے بخش کیا مارتی اسے. اور رحمت تسلسل کے ساتھ ہم روز کتنے گناہ کرتے ہیں اللہ کو نام آنے والے فرق کرتے ہیں پتا نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اللہ انہیں کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہے یہ اس کی رحمت کا مذہب ہے ایسے ہی نا تو ان دونوں ناموں میں جس میں زیادہ رحمت آپ کو نظر آتی ہے نا وہ الرحمان ہے یعنی اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہے نا ہم کہیں گے کہ اس میں ٹاپ کا جو اللہ کا نام ہے نا صفاتی نام وہ الرحمان ہے ٹھیک ہو گیا تو اللہ اس کا ذاتی نام اور جو صفاتی نام میں ٹاپ کا نام ہے وہ کیا ہے الرحمن تو میں نے اللہ کو الرحمن سے ریپلیس کر دیا اللہ الرحمن نے سکھایا ٹھیک ہے علامر رحمان رحمان نے سکھایا سوال کیا سکھایا یار رحمان نے سب کو سکھایا لیکن اس نے جو ٹاپ کا علم سکھایا نا وہ قرآن لہذا یہاں پر میں اس کو ذکر کرتا ہوں القرآن بھولا گیا نا الرحمان نے قرآن سکھایا ایسے ہی جملہ پے لیا اس میں ہمیں کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے فائل کو باہر لے فائل کون ہے رحمان یہاں سے اٹھاؤں رحمان کو اور چل میں رکھ دوں اور رحمانو المل قرآن چیک کر لیں میچ ہو رہا ہوا ہے اندر ٹھیک ہے نا میچ ہو گیا جملہ سنگھ ہو گیا ٹھیک ایک دو دو آئےتے سیکھمان اللہ رہے ہیں. کہ دو آئے آیت پورا جملہ ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ایک آیت میں چار جملے بھی آ سکتے ہیں پانچ بھی آ ہیں ٹھیک سمجھ آ نا تو اس کا کوئی گرامر ہے تعلق نہیں ہے بس اللہ نے بتا دیا الرحمن ایک آیت ہے اوکے اللہ القرآن ایک آیت ہے اوکے سمجھ آ دو آیتیں سیکھ لی اور میں نے سارا آپ کو بتا دیا کہاں سے بنی اور اللہ القرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلا کا آپ نے پڑھا تھا نا سیل کیا مانا ہوں گے اس نے پیدا کیا یہ سلاسی مجرد سے ہے ٹھیک اس نے پیدا کیا فائل اس کے اندر ہی ہے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا خلا کا سما دی اس نے جانوروں کو پیدا کیا خلقل اناما اس نے چار ستاروں کو پیدا کیا سب کچھ اس نے پیدا کیا نا اس نے جو کچھ پیدا کیا نا اس میں جو اس کی ٹاپ کی تخلیق ہے نا ٹاپ کی تخلیق وہ انسان ہے ٹھیک ہے اس لیے اسے ہم یہاں پر رکھتے ہیں خلق انسان تین آئے تھے الرحمن رحمان القرآن خلق السان علام پھر آ گیا اللہ مجھے سکھایا اسے سکھایا اس نے انسان کو سکھایا اللہ انسان کی جگہ لاؤں تو کیا اس نے اس کو سکھایا وہ کیا سکھایا اس نے اس کو چلنا سکھایا انسان کو اس اس کو دیکھنا سکھایا اس نے اس کو سننا سکھایا उसने उसको सूखना सिखाया ये तो उसने जानवरों को भी सिखाया और आप देखेंगे बालक जानवरों में ये इंसान से ज्यादा होती है इंसान एक हद तक देख सकता है ना ठीक है लेकिन एक परिंदा देखिए कहां से देखता है इंसान एक हद तक सूख सकता है लेकिन क्योंकि देखे लेकिन जितने भी जानदार हैं वो बयान नहीं कर सकते بیان کر سکتے ہیں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں یہ بیان کرنا جو ہے کہ اس نے صرف انسان کو سکھایا لہذا اسی کا ذکر کیا اللہ بیان کیا رہتا اور رحمان الم القرآن خلق السان اللہ ماح ال بیان الرحمان مبتدا علام القرآن اس کی ایک خبر خلق الانسان دوسرا جملہ خبر اللہ ماحول بیان تیسری خبر ایک مبتدا کی جتنی مرضی خبریں لے گا ٹھیک ہے جملہ اس میں یہ ہے الرحمان اللہ القرآن خلق الانسان اللہ ماحول بیان. یہ جو بیان کرنا ہے نا بیان کرنا یہ انسان کو سکھایا اور یہ بیان کرنا ہی ہے جس کے انسان لاکھوں روپے لیتا ہے حصیب نا جی بڑا زبردست بیان ہوتا ہے جی ٹھیک ہے بکنگ ہوتی ہے جی باقاعدہ ارے بڑا زبردست بھیا اس کوالٹی کو یعنی بیان کرنے کی کوالٹی جو ہے یہ کہاں بیان کرنا ہے کیا بیان کرنا ہے یہ اللہ کے رفظوں نے بتا دیا اللہ نے تمہیں جو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے نا یہ موسم کا حال نہیں بیان کرنا یہ ملک کی حالات نہیں بیان کرنا بیان کرنا ہے تو قرآن بیان کرو اسے فرمایا کہ خیر من کا علام تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے یعنی یہ بیان کرنا کہاں لگنا چاہیے قرآن میں لگنا دی? بیان کرنا تو اسے دیکھیں جی چار سو نوافل کا جب آگے? ایک ایک آپ کو سمجھ آ گیا ماشاء اللہ بتا سکتے ہیں اب آپ رکتے ہوئے بھی حرکت سے بولیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں زبر بولنی ہے کہ پیج بولنی ہے الرحمن پہلے آپ کو پوچھا رہا ہاں بھی انیس جون کو پوچھا جاتا جی الرحمن نون پہ کیا ہے <laughs> آج آپ کو کہرحمان علام القرآن قرآن میں نون پہ کیا ہے زبر خرگل انسان نون پہ کیا زبر علامہ بیان نیا زبر اوکے جی صحیح جی میں لفظ بولتا ہوں پہچانے اور مجھے بتایا بابے تفیل کا لفظ ہے تقدیم تفیل کا روڈ لیٹنز دیں گے کیا ہے کار, دال, ماضی مظاہرے بنا لیں گے بنائیں قدمہ یو ٹھیک ہے قدمہ یو قدموں قدمہ یو قدموں کو ہیں آگے کرنا تقدیم کہتے ہیں آگے کرنا آگے بھیجنا آگے کرنا ٹھیک ہے اوکے اگلا لفظ مجھے بتائے پہچان لیں گے میں خود ہی رول توڑ رہا ہوں حمضہ لا کے ہاں جی تاخیر تفیل حمزہ تاخیر رول ایڈریس پہچان لیں گے کیا ہے حمزہ ہا را ماضی مظاہرے بنا لیں گے اخرا یو اخرا یو اخر تاخیر کسے کہتے ہیں پیچھے کرنا دیر کرنا تقدیم آگے کرنا تاخیر پیچھے کرنا قدمہ سے گردان کرلو لو گے کرو ذرا کدما ماشاء اللہ کیا مطلب ہوگا کدمت کا اس مونس نے آگے بھیجا اس مونس نے آگے کیا اخرا سے گردان کر لیں گے کریں اخرت کا کیا مطلب ہوگا اس مونس نے پیچھے کیا قدمت اس, نے, اس نے آگے کیا اور اس مونس نے پیچھے کیا سماؤن فترت جب آسمان پھٹ جائے گا نا ویزل قبا کے اور جب ستارے بکھر جائیں گے و عید الہار اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں گی نفسن ہر جان کو جان پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے کیا اور کیا پیچھے کیا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا, کیا کیا مطلب ٹھیک ہے نا یعنی اس کا سمپل سا مختلف اچھا یا برا وہ اس نے آگے بھیج دیا اور جو اچھا برا عمل اس نے نہیں کیا وہ اس نے پیچھے کر دیا ایسے ہی ہے نا تو قیامت کے دن ہر نفس کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا اچھا یا برا عمل آگے بھیجا تھا اور کیا کیا اچھا یا برا عمل اس نے نہیں کیا تھا پھر اسے اوکے کاش میں وہ بھی کر لیتا سمجھ آ اس کا ایک مہم یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسٹیج اس پہ کھڑے ہو کے جو بھی عمل کیا اچھا ہے برا وہ اس نے آگے بھیج دیا اور اس اسٹیج پہ اس کے بعد جو بھی اچھا یا برا عمل کرے گا وہ بھی اسے بدل چل جائے گا یعنی اس کا پورا نام ہے عمال اسے بدل چل جائے گا ایسے ہی نا اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا نا وہ تو اس نے آگے بھیج دیا لیکن ہر اچھے اور برے عمل کے نتائج اثرات وہ چھوڑ کے گیا اچھا کام اس نے کیا تو آگے بھیج دیا نا خود مر گیا اس کے بعد لوگ اس کے اچھے کام پہ عمل کرتے رہے وہ تو مر گیا لیکن اکاؤنٹ کھول گیا اپنا اب اسے ازر ٹرانسفر ہوا رہ تک ہوتا رہے گا اور اسی طرح اگر اس نے کوئی برا کام آگے بھیج دیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ بھی کھلا ہے لوگ اس کے اس برائی پر عمل کرتے رہیں گے تو اسے حصہ ضرور جاتا رہے گا پہلا قتل آپ کو پتا نا کس نے کیا تھا کابل نے تو لگ سکے مایا کے جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ کابل کے کھاتے میں ضروری ہے کتنے قتل ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن میرے تو اتنے زمبے کہاں سے آ گئے اسی طرح نیک کام انسان کہ میں نے تو حال اتنے کیے ہی نہیں تھے کہ وہ ہے جو لوگ عمل کرتے رہے اور تو کھاتا کھلا چل اور اس کا آخری محمود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں بعض اوقات دنیا کو آگے کرتا ہے آخرت کو پیچھے کرتا ہے اور بعض اوقات آخرت کو آگے کرتا ہے دنیا کو پیچھے کرتا ہے انسان کے سامنے ایسا موقع آتا ہے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اگر میں یہاں پر جھوٹ بولوں گا نا تو میری دنیا کا فائدہ ہوگا لیکن آخرت کا نقصان ہے صحیح ہے نا نقصان ہے نا تو وہ کس کو آگے کرے گا دنیا کو آخرت کو پیچھے کر دے گا ایسے ہی نا جھوٹ بول کر رہا. اور اسے پتا کہ میں نے سچ بولا تو میری دنیا کا نقصان ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے تو وہ آخرت کو آگے کرے گا یہ بھی انسان کو جائے گا اس نے کس کو پرائرٹی دی دنیا کو پرائرٹی دی یا آخرت کو پرائرٹی دی ٹھیک ہے لاسٹ مٹ کر کے باب تفیل کو ختم کرتے ہیں جی ہاں جی مجھے بتائیے یہ لفظ تفیل کا ہے تقزیب ٹھیک ہے تقزیب اس کے روٹ ایڈریس کیا زال اور با بتائیں گے ہمیں کاف سال بعد جب واپ تفیل میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے جھٹلا دینا جھٹلانا ٹھیک یہ تقزیم سے ماضی مظاہرے بنا لیں گے کیا بنے گا کزبا یو کزبو کزبا یو کزبو سے گردان ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو کزبا کزبا کزبو ٹھیک ہے کزبو کیا مطلب ہوگا سب نے چھٹایا کزا بو ہوں بو ہوں پوہا انہوں نے سالے کو جھٹلا دیا اور اونٹنے کی اونچے گاٹ ڈالی یو قزو ارا اے تلزی یو قزین کیا تو دیکھا اور شخص کو جو جزا سزا کو جھٹلاتے سمجھ آ رہی ہے نا تو بہت تفیل ملے گا آپ کو ان اللہ تعالی باب تفیل کے نوٹس آپ نے اس طرح بنانے ہیں کہ باب تفیل باب نمبر دو ہے اس میں زائد حروف کی تعداد ایک ہے ماضی سے آپ کو زائد حروف کا پتہ چلنا ہے اور وہ زائد ہر جو ہے آئین کا ہی ہے جیسے ڈبل کر دیا گیا پوائنٹ نمبر تین کفیل میں بھی علامت مظاہرے پیش والی ہے اللہ پیش والی ہے لیکن آئین کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو یہ تفیل کے نوٹس بھی بنانے آپ نے اس چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں گے لفظوں پہ غور کریں گے جب پہچان لیا تو اس کا ماضی مزارے بنائیں گے اور اسے عام روٹین کے جملوں میں لانے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ اللہ جی اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے ہمارے دو باب مکمل ہو گئے ٹھیک انشاءاللہ شاء چھ ہم نے اور پڑھنے ہیں اور پھر ان شاء اس کورس کو آگے بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے کا ارشد